کرانا محترم عردن کو دا احمد خان سے دا دا ایم تری سی دی دا پارا دے دکان پر دی توید سنت کیسٹ اینڈ سی مرکز دکان نمبر تیئیس عبد الرحمان پلازا نزدی مین چوک جہانگیرا رو سواگی پروپریٹر انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو تین سو ایک ستاون دس ایک سو ڈیلی کے سٹ حاصل کرنے کے لیے خالق الم رام رام رام رام رم رم ر وسل تو وسلام سی دل ان شاب فاؤ سو بل مینشی پانجی بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال لا يعلمون لا اللہ حق کا علم بلند کرنے والے نبوت کے آخری تاجدار خاتم الانبیاء ولم السلیم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین نے ہر وہ حربہ آزمایا جس حربے کے ذریعے انہیں توقع تھی کہ آمنا کے لال کے مشن کو روکا جا سکتا ہے چنانچہ حق کی آواز بلند ہوتے ہی سب سے پہلے دشمنانے توحید و سنت نے ظلم اور تشدد کے ذریعے آپ کی اس دعوت کو روکنے کی کوشش کی جس قدر وہ ظلم اور زیادتیاں اپنی طرف سے کر سکتے تھے انہوں نے کسی قسم کی ان میں کمی نہ چھوڑی لیکن جب بلاخر انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارا ظلم جبر اور تشدد والا حربہ سید الورا کو ان کے مشن اور دعوت کے بیان کرنے سے ہٹا نہیں سکا اب انہوں نے حربہ تبدیل کیا اگر ظلم اور زیادتی کے ذریعے ہمارا مشن کامیاب نہیں ہوا اب رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لالچ والا حربہ استعمال کیا جائے چنانچی آپ کے چچا کے ذریعے انہوں نے جو لالچ والے پہلو آپ کے سامنے پیش کیے اگر آپ مکہ کا امیر اور سردار بننے کے خواہش مند ہیں ہم آپ کو اس شہر امین کا سردار اور امیر بنانے کے لیے حاضر اور اگر آپ کی خواہش ہے کہ دولت کے امبار میرے سامنے موجود ہوں چاروں طرف دولت کی ریل پیل ہو یہ مطالبہ بھی آپ کا پورا کرنے کے لیے ہم حاضر اور اگر آپ کی تمنا ہے کسی حسین و جمیل رشتے کی وہ بھی بندوبست کرا دینے کے لیے ہم تیار ہیں لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا چچا جان اب میں اپنے انداز میں محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ارض کر رہا ہوں چچا جان مکہ کا سردار بنا دینا ان کے لیے ممکن ہے دولت کے انبار میرے سامنے لگا دینا ان کے لیے ممکن ہے حسین و جمیل رشتے کا بندوبست کرنا ان کے لیے ممکن ہے وہ تو پیشکش کر رہے ہیں ممکن کاموں کی اگر وہ سورج اور چاند کو توڑ کر میرے دائیں اور بائیں ہاتھ پر رکھ دیں یہ کام کرنا ناممکن ہے وہ تو پیشکش ممکن کاموں کی کر رہے ہیں اگر وہ یہ ناممکن کام کر دکھائیں پھر بھی میں اپنی دعوت توحید چھوڑنے کے لیے تیار اب انہوں نے یہ سمجھا کہ لالچ والا حربہ بھی کامیاب نہیں ہوا اب مختلف قسم کے مطالبات پیش کرنے شروع کر دیے ممکن ہے کہ ہمارے ناجائز مطالبہ سن کر آمنا کے لال صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کریں اور ہم کائنات والوں کے سامنے پراپے کریں گے کہ ہم تو ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن جو ہم فرمائشیں کر رہے ہیں ہماری فرمائشیں پوری نہیں ہو رہی جو ہم مطالبے پیش کر رہے ہیں وہ ہمارے مطالبے پورے نہیں ہو رہے جو ہم اپنی خواہشات بیان کر رہے ہیں وہ خواہشات پوری نہیں ہو رہی اس لیے ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو روکنے کے لیے ناجائز مطالبے پیش کرتے گئے رب العالمین قرآن میں جواب ناصل کرتا گیا اب ربی الاول کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے لیکن پہلے اس مقام کا انداز سن لیجئے پھر میں اگلی بات ارض کروں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تعطينا آية کال اللہ میرا قبل مسل کل سورت کا نام سورت البرا پہلا پارا آیت نمبر 118 میرے سامنے اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ کہنے لگے جن کے پاس اللہ کریم کی کتاب کا کوئی علم موجود نہیں نہ تو کا علم موجود ہے نہ انجیل کا علم موجود ہے نہ زبور کا علم موجود ہے امی لوگ ان پڑھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مطالبہ پیش کر رہے ہیں اللہ ان ان نے کیا مطالبہ پیش کیا رب العالمین نے قرآن میں انداز نقل کیا لولا کل ملا پہلا پہلا ہمارا مطالبہ اللہ کریم خود ہمارے ساتھ کلام کیوں نہیں کرتا اللہ ہمارے ساتھ خود گفتگو کرے اور رب العالمین ہمیں خود فرمائے کہ واقعی میں کم الحاکمین نے آمنا کے لال پہ نبوت کا تاج سجایا ہے اگر اللہ کریم خود ہمیں فرمائے گا تب ہمیں یقین آئے گا ویسے ہم ماننے کے لیے تیار نہیں پہلا پہلا مطالبہ قال اللہ لا اللہ لولا یہ کل منگ پہلا پہلا مطالبہ رب العالمین ہمارے ساتھ خود گفتگو کیوں نہیں کرتا اور نمبر دو ہماری فرمائش اوتا آیا یہ ہمارے پاس موما کی نشانی کیوں نہیں آتی جو نشانی ہم طلب کر رہے ہیں وہ نشانی ہمارے پاس آنی چاہیے جب چمکے والوں نے تو باتیں کہی اللہ خود ہمارے ساتھ گفتگو کرے یا مما کی نشانی ہمارے پاس آ جائے پھر ماننے کے لیے تیار رہے اور رب العالمین نے تسلی کے لیے جواب نازل کر دیا میرے محبوب مغموم ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں اللہ کریم کا جواب سنو اللہ برمت کزال کا کال قبلہم مثلا کم تشا بہد قلوبہم میرے محبوب مغموم ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس طرح یہ ان لوگ بے علم لوگ مطالبے پیش کر رہے ہیں ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسے مطالبے پیش کیے تھے ان کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں جس طرح انہوں نے مطالبے پیش کیے ایسے مطالبے پہلے بھی لوگ پیش کر چکے ہیں اب ان کے مطالبے دو تھے قرآن کے انداز پر توجہ پہلا پہلا ان کا مطالبہ اللہ, اللہ خود ہمارے ساتھ کلام کیوں نہیں کرتا ایک نمبر دو دوتا تین آیا فرمشی موجودہ فرمشی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی اور اب پران فرماتے کد بن آیا تھی لیکن یو کینو جو قوم یقین لانے کا ارادہ رکھتی ہو جن کے دل میں یہ جذبہ موجود ہو اے کاش ہمارے پاس سچی دلیل آ ہم ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے جو یقین کا ارادہ رکھنے والی قوم ہو میں اللہ کریم ان کے سامنے کھول کھول کے آیات بیان کر چکا ہوں وہاں قرآن تیرے انداز میں قربان جاؤں انہوں نے دو مطالبے پیش کیے اللہ خود ہمارے ساتھ گفتگو کرے نمبر دو فرمیش نشانی ہمارے پاس آ جائے اللہ کریم نے پہلے مطالبے کا جواب نہیں دیا اللہ خود ہمارے ساتھ بات کرے اللہ نے اس بات کا جواب نہیں دیا کیوں یہ بات تو ان کی سریہ بتنام تھی اللہ کریم تمام کے ساتھ گفتگو کرنے لگ جائے پھر تو ساری کائنات والے نبی بن جائیں گے امتی کون رہے گا یہ کوئی بات ہے سب سے گفتگو شروع کر دے میرے محبوب محموم نہیں ہونا اب آپ کی توجہ میری طرف ان, ان پڑوں کا مطالبہ لو لے اللہ اللہ خود ہمارے ساتھ گفتگو کرے میرے حبیب غمگین نہ ہونا حضرت موس علیہ السلام کی قوم نے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا اللہ وہ کیسے رب ابو العالمی نے منظر بیان فرمایا قرآن مقدس کے اندر یہ میرے سامنے سورت البقرہ کھلی ہوئی ہے پہلا پارا مالے کے فرماتے ہیں فرماتے آیت نمبر پچپن کے اندر موسا لنڈوں میں نہ کہتا نر اللہ حجہ رن اللَّهَ کو مسا دو مانو تم تن سروار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا آپ کی تو امت والے اللہ کریم کی گفتگو کا مطالبہ کر رہے ہیں اور حضرت موسی علیہ السلام کی قوم کے بندوں نے مطالبہ کیا تھا ہم ہرگز تصدیق نہیں کریں گے آپ کی حضرت موسا کریم سے کہنے لگے ہمیں تب یقین آئے گا اللہ کو ہم آنکھوں سے دیکھ لیں یہ تو خالی گفتگو کا مطالبہ کر رہے ہیں بنے اسرائیل کے افراد نے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا راتن ہمیں اللہ کریم سامنے دکھا تب ہمیں یقین آئے گا ایسے نہیں مانتے جب حضرات موسا کریم تو راج شریف کی تختیاں لینے کے لیے ور پہاڑ پہ, پہ پہنچیں اور ساتھ میں فرق بھی ارد کرتا جاؤں کلیم اور حبیب کی شان کے اندر تھے جو لے گئے خود کلیمے خدا فرق یہ ہے کلیم اور محبوب میں صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو لینے گئے خود کلیم خدا فرق یہ ہے کلیم اور محبوب میں وہ کلام ان کا لینے گئے تور پر ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا ذکر یہ کون سر سے اے ہم نشی ذکر یہ کون سر سے اے ہم نشی دل کو لذت فرحت کچھ ایسی ملی ایسی تو خود سامنے آ گئی لب جب بھی محمد کا نام آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم تو رات کی تختیاں لینے کے بعد جب حضرت کلیم واپس آئے تو رات کی تختیاں اپنی امت کے سامنے پیش کی وہ کہنے لگے ہمیں یقین نہیں آئے گا رب العالمین خود ہمیں فرمائے کہ واقعی میں نے تو رات والی تختیاں فرمائی ہے حضرت علیہ السلام نے ستر بندے چن لیے اپنی قوم میں سے اور جا پہنچے پھر دوبارہ توڑ پہاڑ پر رب العالمین کی طرف سے تصدیق ہوئی واقعی میں نے تو شریف عطا فرمائی ہے اللہ کے کلیم فرماتے اب مان لو مالے کائنات کی تصدیق ہو چکی ہے وہ سطح کہنے لگے نہیں نہیں لنوں میں نل کا نرو جاتا تو وہاں تم تن ضرور یہ جو تصدیق آ رہی ہے رب العالمین کی کہ واقعی تورات میں اللہ کریم نے حضرات موسا کریم کو عطا فرمائی ہے کیا پتہ اس درخت میں سے کوئی جن بول رہا ہو کوئی جن باتیں کر رہا ہو پھر ہمیں یقین نہیں آئے گا جب تک ہم اللہ کریم کو سامنے نہ دیکھ لیں بھائی مطالبہ کرنے کی دیر تھی آزر کو مسائل کا مانو تم تنسرو پچھڑی کرکی تمام کے کوئلے بن گئے جل بھون کر کوئلہ بن گئے اور ایک دوسرے کی موت کا منظر بھی دیکھ رہے تھے فلاں کا وجود جل رہا ہے فلاں ختم ہو رہا ہے وجود کوئلہ کبام بن رہا ہے حضرت موسان اسلام نے کی اللہ اگر میں ستر افراد کے مر جانے کے بعد اپنی قوم میں واپس گیا ایسا نہ ہو قوم والے میرے اوپر الزام لگا دے کہ تو ستر افراد کو مار کے آیا ہے ہم نے تو تصدیق کے لیے ساتھ بھیجے تھے اللہ دوبارہ زندہ کر اللہ برمادی موتی کم تشکرون میں رب العالمین نے اس عرضی موت کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کر دیا تاکہ تم شکر گزار بندے بن کر زندگی گزارو ارض یہ کرنا تھا مکے والوں نے ہم کے لال کے سامنے مطالبہ پیش کیا اللہ خود ہمارے ساتھ گفتگو کرے ہمیں تب یقین آئے گا اللہ فرماتے مغموم نہیں ہونا میرے محبوب یہ تو خالی گفتگو کا مطالبہ کر رہے حضرات موسیٰ علیہ السلام کی امت کے افراد نے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا یہ کوئی اتنا بڑا مطالبہ نہیں ہے اوتا تینا آیا دوسرا مطالبہ مومہ کی نشانی کیوں ہمارے پاس نہیں آتی اگر مہما کی نشانی آ جائے ہم ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے رب العالمین کے قرآن کا انداز یہ میرے سامنے سورت البقرہ دوسرا پارا کھلا ہوا ہے اور آیت کا نمبر دو سو گیارہ اللہ فرماد سل بنی سرائیل کم آمب مت می ماد شدید الک میرے محبوب مکے والے کہتے ہیں موما کی نشانی آ جائے پھر ہم مان لیں گے ذرا بنی اسرائیل سے پوچھئے میں اللہ کریم نے ان کو بھی موما کی نشانی ادا کی تھی لیکن انہوں نے بھی بات نہیں مانی تھی یہ بھی نہیں مانیں گے اللہ وہ کیسے آٹھویں پارے کا انداز سنیے سورت اللہ نام آٹھ پارہ پہلی پہلی آیت آیت نمبر ایک سو ان نزلنا نیل مل ملا کا ول مہ مل موتا و شرنا لو بولا ماں کانو لیو مینو اشال ولا کم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر احمد والوں کی طرف فرشتوں کی جباد نازل کر دیں اور اگر بال مردے ان سے باتیں کرنے لگ جائیں میں اللہ کریم مردوں سے گفتگو کرا دوں اور مردے گواہی دے دیں کہ آمنا کلال اللہ کا سچا رسول ہے اور میں اللہ تمام چیزوں کو ان کے سامنے جمع کر دوں ہر ایک چیز کی زبان پر یہی گواہی ہو اللہ کے محبوب سچے نبی ہیں لیکن میرے محبوب یہ پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے یہ ضدی ہے ضدی اور زدی بندے کو اللہ ہدایات دیتا نہیں زد ظاہر کر رہے ہیں اور زد کیوں ہے دل صاف نہیں ہے ان کا ان کے دل نہیں پھرے اس لیے فرمائشیں کر رہے ہیں اور اصل موجود ہے ماننے کے لیے پھر بھی تیار نہیں ہے کہتے اللہ ہمارے ساتھ گفتگو کرے فرمائشی نشانی ہمارے سامنے آئے پھر ہم مان لیں گے نہیں میرے محبوب یہ خالی جد کر رہے ہیں ماننے کے لیے پھر بھی تیار نہیں ہوں گے سورت کا نام سورت الانفال ناما پارہ رقب العالمین نے منظر بیان کیا بھائی جو اللہ کا نا ہا وال ہکا مینا لینا سما اوے تنا بے حضا بین علی آد نمبر بتیس سورت الانفال فالنا پارا نظر ہارس مکہ کا بہت بڑا سردار اور باقی رئیس کٹھے ہو گئے بیت اللہ شریف کے سامنے حلاف کعبہ کو پکڑ کے کہتے اللہ اے اللہ ان کا نہ دیکھ اگر آمنا کا لال سچا رسول ہے تیری طرف سے سچا نبی ہے ہم ماننے کے لیے پھر بھی تیار نہیں ہیں اللہ اللہ یوں نہیں کہتے اللہ سچا نبی ہے تو ہمیں ماننے کی توفیک دینا ان کا نہ اگر تیری طرف سے سچا نبی ہے ہم پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اب جب مانتے نہیں ہیں تو ہم لینا ہجارت ہم بین سما ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا سار پتھروں کی بارش ہمیں منظور ہے اب اتنا بہ سابن علی دردنا کذاب ہمیں گوارا ہے لیکن سچے نبی کے پیچھے چلنا گہرا نہیں ہے اتنے ضدی یوں نہیں کہتے اللہ اگر سچا نبی ہے ہمیں ماننے کی توفیق دے نہیں نہیں سچا ہے پھر بھی نہیں مانتے پتھروں کی بارش برسا دردناک اذاب دے اتنے زدی اب حق تو بنتا تھا اللہ کریم تباہ برباد ان کو کر دیتا اللہ فرماتے نہ میرے محبیب وما کان اللہ ہو لوز بہت فیم وَمَا كَانَ اللَّهُ موزے بہم يَسْتَغْفِرُونَ میرے محبوب مانگنے کے باوجود پھر بھی ان کو عذاب نہیں دے رہا اس وجہ سے کہ آپ ان میں مجسم رحمت موجود ہیں رحمت کا پیکر موجود ہیں اگر آپ کی موجودگی میں میں اللہ ان مانگنے والوں کو عذاب دے دوں ایسے بد نصیب ہے کہ نسبت آپ کی طرف کرنا نہ شروع کر دیں کہ تم نے نیا دین نکالا نیا مذہب نکالا اس وجہ سے ہمارے اوپر عذاب آ رہا ہے ممکن ہے نسبت آپ کی طرف کرنا شروع کر دیں اور میں پرور آپ کی طرف غلط بات کی نسبت بھی برداشت نہیں کرتا جتنے تک آپ موجود ہیں مانگنے کے باوجود ان کو عذاب نہیں دو گا کال الزین لایا لمونا لو لَا مُنَ اللَّهُ او کل اوتا آیا کال کا کال لذیب مثلا کا ل شا بہاد کو لو بہت نلایاتی لکھو می دوبارہ خلاصہ سنیے میں اگلی بات ارض کروں ربی الاول کے حوالے سے یہ تو آیت نمبر ایک اٹھارہ ہے سورت البکر پہلا پارہ اس آیت کا خلاصہ مکے والوں نے کہا اللہ ہمارے سال گفتگو کریں اب آپ کی توجہ میری طرف رب ارض کر رہا ہوں دونوں ایتوں کا اپس میں اب آپ کی توجہ چاہتا ہوں مکہ والوں نے کہا ہم تب مانیں گے اللہ خود ہمارے ساتھ کلام کریں نمبر دو یا ہمارے پاس کا موئز آ جائے پھر مانیں گے دو باتیں ان کی ذہن نہیں رکھے گا دوبارہ عرض کروں ہم تب مانیں گے اللہ خود ہمارے ساتھ کلام کریں ہم تب مانیں گے ہمارے پاس مغا موئزہ اور نشانی آ جائیں اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کن اور سننا کا بل اکے بشیر نظیرہ والا تو سالو راول پنڈی کے احباب رب ترک کرنے لگا ذہن حاضر رکھنا مکے والوں نے کہا ہم تب سچا آپ کو مانیں گے اللہ خود ہمارے ساتھ کلام کرے آمنہ ہم تب آپ کو سچا مانے گے فرمیشی موضوع ہمارے سامنے پیش کرو اللہ فرماتے میں اللہ سے کلام کا مطالبہ کرنے والوں فرمیشی موج سے مانگنے والوں سدا کرتا میں یار اس کو سمجھنے والوں سلنا کا بل حق اگر تمہارا ایمان لانے کا ارادہ ہو تو میرے محبوب کا خالی وجود بھی اس کے سچے ہونے کی دلیل ہے میرے محبوب کا وجود میرے محبوب کا حسن میرے محبوب کا جمال میرے محبوب کا اخلاق میرے محبوب کا کردار اس کے سچے ہونے کی دلیل ہے اور کوئی دلیل مانگنے کی بھی ضرورت ربت عرض کر دیا طلبہ بھائیوں کے لیے عبداللہ ابن اسلام سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رات کے بہت بڑے عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے رخ انور کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال پہ نظر کی ہاتھ آگے یہ حضرت بیعت کروں مسلمان ہونا چاہتا ہوں کیوں ابن سامنے طرف کے کہا آپ کے کہ حسن و جمال کو دیکھنے کے بعد میرے سمیل نے فیصلہ کر لیا کہ یہ چہرہ کسی جوھے کا ہو سکتا نہیں انسل نا کا بالحق میرے محبوب یہ مطالبہ کر دیں اللہ کلام کرے ہم سچا تب مانیں گے فرمائشی موزہ ہے سچا تب مانیں گے آپ کا تو وجود بھی سچے ہونے کی دلیل ہے آپ جیسا حسن و جمال میں اللہ نے کسی کا بنایا ہی نہیں ہے آپ جیسا اعلی کردار میں اللہ نے کسی کو عطا کیا ہی نہیں ہے آپ جیسا اخلاق میں اللہ کریم نے کسی کے حصے میں رکھا ہی نہیں ہے حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے اس لیے تو تڑپ کے کہا احسن من کلم تارا کا تو سنمن کلم تر کا توجم الامن کلم تالے دل نسا خلک تمبرام من کلے آئی بن کر نا تک خلک تو کماتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن جمال کا پیکر سامنے تشریف فرمائے حضرت حسن ممبر رسول پہ بیٹھا ہے آ فرماتے ہیں اے حسن جبریل بھی تیری تعید کے لیے رب العالمین نے نازل کر دیا وہ بھی تیری ہے شاباش شاباش اور حضرت حسن سان اشارے بھی کر رہا ہے من سن ملم ترک تو مال من کلم بن کلے آئی بن کانا کا کد خولگتا کماتا سر مارے کائنات اب ہر قسم کے سے پاک پیدا کیے گئے ہیں اب آپ کی توجہ اللہ سے کلام کا مطالبہ کرنے والوں موما کی نشانی مانگنے والوں میرے محبوب کا حسن و جمال سچے ہونے کی دلیل ہے اور تو مطالبے کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی حضرت احسان نے کہا ہو لکھتا کل ہر قسم کے ایب سے آپ پیدا کیے گئے اچھا یہ آئندہ ہفتے میں آ رہا ہے ایک دن پرانے بزرگوں سے تو سنا کرتے تھے بارہ وفات اب پاکستانیوں نے نام رکھ لیا میلاد النبی اگلا سال آیا تو نام رکھ لیا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلا سال آیا تو نام رکھ لیا جشن عید میلاد النبی اب شاید آئندہ چند سالوں میں فیشن والا لفظ بھی ساتھ بڑھ جائے میں نے پوچھا مولانا یہ ملاد النبی کا کیا معنی ہے کہنے لگے کہ واہ جی واہ میلاد کا مطلب ہے ولادت میں نے کہا آسان ذرا بات کرو نا کہ لگے جی ولادت پیدائش ہو جس کو پنجابی میں کہتے ہیں جمنا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کے پیٹ مبارک سے پیدا ہوئے یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور میلاد اور اس دن آپ نے والدہ کے پیٹ سے جنم لیا ہم خوشیاں منا رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ آپ کی پیدائش کا دن نو ربی الال ہے محققین کا فیصلہ یہ ہے اور بارہ ربیع الا آپ کا یوم وفات ہے لیکن ایک جملہ ذرا اس حقیق سے ہٹ کے سنیے گا اگر بارہ ربی الا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے آپ کی ولادت ہے آپ کی پیدائش ہے اس روز آپ نے والدہ کے بطن سے جنم لیا میں نے کہا مولانا ہمیں بات سمجھ نہیں آئی ایک طرف تو تمہارا عقیدہ یہ ہے آمنا کلال صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور تھی اور دوسری طرف تم پیدائش جو والدہ کے پیڑ سے پیدا ہو اس کی ذات نور نہیں ہوتی جس کی ذات نور ہو وہ والدہ کے پیڑ سے پیدا نہیں ہوتا اگر ذاتی نور کا عقیدہ رکھنا ہے میلاد والا جلوس چھوڑنا پڑے گا ذاتی نور کا عقیدہ رکھنا ہے ملاقت والا عنوان چھوڑنا پڑے گا ذاتی نور کا عقیدہ رکھنا ہے میلاد النبی کے عنوان سے جلسہ چھوڑنا پڑے گا ذاتی نور کا عقیدہ رکھو گے ملاد والا جلوس بند اور اگر میلاد والا عنوان رکھو گے نور والا عقیدہ ختم درنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا ایک بات کرو نا ذاتی نور والا عقیدہ رکھو گے تو میلاد والا عقیدہ ختم اور ملاد والا عقیدہ رکھو گے تو ذاتی نور والا عقیدہ یہ کیا درنگی ہے اللہ فرماتے الم یو کا یتیما الم يَجِدْكَ يَتِيمًا یتیم فاو و وجد سورت کا نام سہا آیت نمبر چھ پرانے پاک واش کا فلفاظ میں ایران کر رہا ہے آمنہ کے لال یتیم تھے علم یجد کا یتیمہ یتیم کون بچپن میں جس کا والد فوت ہو جائے والدہ فوت ہو جائیں یتیم اللہ کے محبوب نے دنیا میں آنکھ نہیں کھولی والد پہلے دنیا سے رخصت چار سال کے ہوئے تو والدہ بھی دنیا سے رخصت آپ کون بن گئے علم یجد کا یتیمہ قرآن نے مسئلہ سمجھا دیا اللہ کے محبوب کے والد بھی تھے عبداللہ اللہ والدہ بھی تھی بی آمنہ وہ فوت ہوئے آپ بن گئے الم یجید کا یتیم آ. اگر آپ کو یتیم مانو گے والد کو بھی ماننا پڑے گا آپ کو یتیم مانو گے والدہ کو بھی ماننا پڑے گا اگر والدین کو مانو گے تب یتیم آپ ثابت ہوتے ہیں وہ فوت ہو گئے آپ کے بچپن میں بھی جس طرح بی بی آمنہ پیدائش سے پہلے دنیا میں آنے سے پہلے والد فوت تو آپ یتیم الم یجید کا یتیم آ. یتیم کے لفظ نے ثابت کر دیا کے لال کے والدین تھے اور جس کی ذات نور ہو اس کا والد بھی نہیں ہوتا والدہ بھی نہیں ہوتی جی جبریل امین کے والد صاحب کا کیا نام ہے بھئی ہزاروں کا مجمع موجود ہے کوئی ایک ساتھی بتا دے اچھا جبریل امین کی والدہ کا کیا نام آپ کہیں گے مولانا کیسی سادی باتیں کر رہے ہو کالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کھولے کا دل بلائے نور فرشتے تو نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور جس کی ذات نور ہو اس کا والد بھی نہیں ہوتا والدہ بھی نہیں ہوتی اگر آپ کی ذات نور تھی تو آپ کے والد عبداللہ کیسے بن گئے آپ کی ذات نور تھی بی بی امنا والدہ کیسے بن گئی اگر ذاتی نور والا کی نہ آپ کے یتیم ہونے کا انکار آپ کے والد کا انکار ہے والدہ کا انکار ہے اور قرآن کہتے علم یجد کا یتیم والدین تو ماننے پڑیں گے ارض کر رہا تھا ان ارسلنا کا بلک اللہ سے کلام کا مطالبہ کرنے والوں مکہ فرمیشی موجے کا مطالبہ کرنے والوں میرے محبوب کا وجود بھی سچے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے اللہ اللہ فاطن فی و فی ولا فی خل کیوں کرمی فی منزدہ نہیں جو ہر الحسن فی غیر و ملک سے میم پی ہے نہ بشر خلکل ایک جملے میں خلاصا کروں جس طرح اشاع کا حسین علی رحمت اللہ کاقیدہ تھا ہمارے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ کاقیدہ توحیدیوں کے پیرو مرشد سید نیت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ کاقیدہ تھا سند المحدثین کا سدین رحمت اللہ لے کا عقیدہ میری ساری جماعت کے ورکروں کا عقیدہ نوجوان ساتھیوں اور بھائیوں کا عقیدہ توحیدی طلبا کا عقیدہ اللہ لا شریک ہے اللہ بہد کیا پتہ اللہ راضی ہو جائے قبول کر لے الفاظ فرشتے نوٹ کر رہے ہیں دل کی گہرائیوں سے جواب آنا چاہیے اللہ لا شریک ہے لیکن سنو سنو شیخ القرآن مولانا مولا خان پر گستاخ ہونے کے فتو لگانا بڑا آسان تھا پیر بخاری کو گستاخ کہنا بڑا آسان تھا اشاد اس سننے والوں کو گستاخ رسول ہونے کے تانے دینا بڑا آسان ہے پر حب رسول کا ہمارا عقیدہ بھی سنو تمام ایشادیوں کا عقیدہ جس طرح خدا لا شریک ہے مصطفیٰ بھی لا شریک ہے پر خدا لا شریک ہے مشکل کشا ہونے میں اللہ لا شریک ہے حاجت روا ہونے میں اللہ لا شریق عالم الغیب ہونے میں مراد پوری کرنے میں ڈوبتی ہوئی کشتیوں کو تہرانے میں کشتیوں کو کنارے لگانے میں کھوٹی قسمت کو کھڑی کرنے میں اولاد کے خزانوں کا مالک ہونے میں اللہ لا شریق غیروں سے تو منگ نبی کر سے تم مانگن بھیک غیروں سے تو مانگ نبی کا کوئی نہیں ہے اس کا شریک غیروں سے تم مانگن بھی کوئی نہیں ہے اس کو شریک تم کتھا ہے وہ داتا لا اللہ الہ لا اللہ عل اللہ لا علاح اللہ،, اللہ،, اللہ محمد الرسول اللہ اللہ بلا شریق اور نا کے لال بلا شریح رب زل جلال تلا شریک ہے اپنی ذات کے اندر اپنی صفات کے اندر اور آمنا کے لال لا شریک ہے حسن و جمال میں اپنے موزات میں اپنے کردار میں لا شریک اپنی میٹھی زمان میں لا شریک مجسم رحمت کا پیکر ہونے میں لا شریک منزہ انشریک انفی محا سے نہیں جو ہر الحسن پیہے گی رو ملک سے میسل مطالبے کرنے والوں میرے محبوب کا وجود بھی اللہ کی صداقت اور توحید کی دلیل ہے کہ جو رب العالمین اتنا حسن و جمال آمنا کے لال کو عطا کر سکتا ہے تمہاری مشکل کو بھی حال امر کا وجود صداقت کی دلیل آیا ابو جان میری مٹھی کے اندر کیا چیز ہے اللہ کے محبوب حیران ہونے لگے میں کوئی مٹھی کی چیزیں بتانے تو نہیں آیا رب العالمین نے وہی نازل کر دی میرے محبوب آپ کی پریشانی مجھ سے گوارا نہیں ابو جان سے پوچھئے سوال کرنے والے اے اس سمت کے فیرو نبو جہل مٹھی کے اندر چیز لے کے آیا ہے کہتا ہے کیا چیز ہے بتاؤں میں مان لوں گا آمنا کے لال فرماتے ہیں رب العالمین کے حکم سے میں بتاؤں یہ مٹھی کی چیز خود گاہی دے اس نے کہا اگر مٹھی والے چیز خود بول پڑے اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے بس اپنی انگلیوں کو مضبوط قابو بھی کرتا رہا انگلیاں کھل گئی ہتھیلی پہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں پڑی ہیں رب العالمین نے کنکریوں سے بلوا دیا کنکریوں میں سہواس آنے لگی اشاد اللہ علاح اللہ ہو ان محمد ان رسول ہو اللہ ارسلنا قبل الق بے کرام حیران یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے آپ بھی دیکھتے ہیں یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے صحابہ حیران تب پتہ چلا جب ایک عورت نے آ کے عرض کی اللہ کے محبوب آپ جمعہ کے دن ختمہ جب شاہ فرماتی ہے کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیگ لگا کے آپ کھڑے ہوتے ہیں خطبہ دیتے ہیں میرا اے غلام ہے لکڑی کا کام کرنے والا آپ کی اجازت ہو آپ کے لیے ممبر تیار کرواؤں آپ ممبر پہ تشریف فرماؤ گے خطبہ ارشاد فرمایا کریں آپ نے فرمایا فی الحال نہیں پھر جب ضرورت ہوئی تو میں اطلاع بھیج دوں گا آپ نے اطلاع بھیج دی کچھ دنوں کے بعد لکڑی کا ممبر تیار کروا کے مسجد میں رکھا گیا جمعے کا وقت آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے خطبہ ب ارشاد فرمانا شروع کیا رونے کی آواز آنے لگی یہ کہاں سے آ رہی ہے اللہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ مندر کشی کی فرماتے ہیں است نے ہن ہجرے رسول است نے ہن ہجر نال بابے بخاری شریف کے لفظ سا تین سیاہ تو رواہ البخاری روا بخاری ایسے رونے کی آواز آنے لگی جس طرح معصوم بچے رویا کرتے ہیں صحابہ کرام حیران کہ کسی صحابی کی گود میں نہیں ہے رونے کی آواز کہاں سے بلند ہو رہی ہے تب پتہ چلا جس کھجور کے خشک تنے کے ساتھ آپ ٹیگ لگا کے خود کرتے تھے آپ جدا ہو گئے کھجور کا خشک تنا آمنا کے لال کی جدا ہی برداشت نہیں کر سکا آپ نیچے اترے کھجور کے تنے کو سینے سے لگایا تھپکی دی تنہ خاموش ہو گیا شان صحابہ سننے کا ذوق رکھنے والے بھائیوں میرا عقیدہ میری جماعت شاہ تو عید و کا کاقیدہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کا کاقیدہ رحمت اللہ لئے ہمارے پیرو مرشد سید نحت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ نے کاقیدہ میری ساری جماعت کے ورکروں کا جو کھجور کا تنا خشک آمنہ کے لال کے سینے کے ساتھ لگ گیا ساری دنیا کی کھجور کٹھی کرو لیکن اس کھجور کے خشک تنے کی شان کا مقابلہ ہو سکتا عجیب بات ہے جو کھجور اور کا خشک تنا آپ کے سینے کے ساتھ لگ گیا اس کی شان تو تمام کھجوروں میں سے بلند ہو گئی اور جو صحابہ آپ کے ساتھ مل گئے ان کا مقام نہیں ہوگا ارسل کبلا حق اور جس کا وجود کھجور کے تنے سے جدا ہو جائیں کھجور کے تنے سے رونے کی آواز آنے لگ جائیں اس کا وجود خود حق ہونے کی دلیل ہے اور کیا مکے والوں مطالبے کر رہے ہو حضرت جابر رضی اللہ تعالی نو دوڑتا ہوا اپنے گھر میں پہنچا گھر والی کو کہا کھانے پینے کی کوئی چیز موجود ہے کیوں جی آمنا کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو فاقہ ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوا پیڑ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں کیوں پتھر میں بروتا تو ہے ٹھنڈک ہوتی ہے میدے کو ٹھنڈک پہنچتی رہے تو بھوک نہیں لگتی پتھر باندھے ہوئے ہیں بس کچھ تھوڑے سے جو موجود ہیں ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ کھڑا ہے حضرت جابر نے جمع کیا گھر والی کو کہا کھجور کے اس جو کے دانوں کو پیس آٹا تیار کیا میں آمنا کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے جا رہا ہوں گھر والی نے کہا ایک بات سن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ لے جا کر چپکے سے ارض کر دینا حضرت ہمارے پاس پانچ چھ آدمیوں کا انتظام ہے اور زیادہ کا نہیں ہے یہ ضرور وضاحت کرنا ٹھیک ہے جی حضرت جابر حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کرام کے ساتھ کھود رہے ہیں گڈھا کھود رہے ہیں حضرت ایک بات ارض کرنی ہے کیا بات ہے جی میں تنہائی میں ارض کروں گا ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہو گئے حضرت جابر نے سرگوشی کی گھر میں کھانے پینے کا انتظام کر کے آیا ہوں آپ تشریف لے چلیے زیادہ سے زیادہ چار پانچ آدمی ساتھ ہوں چار پانچ جیا ٹھیک ہے جی تو چل ہم آ رہے ہیں حضرت جابر نے جانے کی تیاری کی تو سامان کھانے پینے کا برابر کر ہم آ رہے ہیں حضرت جابر کہتے میں چلنے لگا صلی اللہ علیہ وسلم نے آوازی. خندک کھودنے والے میرے ساتھیوں سارے چلو حضرت جابر کے گھر تمہاری دعوت ہے حضرت جابر کہتے ہیں بس یہ الفاظ میں نے سنے اتنی مجھے حیا آئی کہ گھر میں تو انتظام ہے پہنچے آدمیوں کے کھانے کا اور آپ تو سارے صحابہ کو دعوت دے رہے ہیں فرماتے اتنی مجھے حیائی کہ زمین پھٹ جاتی اور میں زمین میں دھس جاتا زمین برابر ہو جاتی میرا وجود بھی زمین پہ باقی نہ رہتا فرماتے جب میں نے یہ اعلان سنا تیز تیز قدموں سے چلا اور گھر والی کی پانچ جا پہنچا میں اس کا کیوں پریشان خیر میں بڑا پریشان پریشانی کے سر چہرے پر ظاہر خیر ہو کیوں بس کیا بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے صحابہ کو ساتھ لے کے آ رہے ہیں اچھا پھر تم کیوں پریشان ہو یہ پانچ چھ آدمیوں کا انتظام ہے آپ نے فرمایا سارے چلو وہ حضرت جابر کی نیک بیوی دور ہوا کرتا تھا نا اب تو ہم مسلمان مردوں میں دینداری نہیں رہی ہم مسلمان مردوں میں اللہ پر یقین کامل نہیں رہا اس دور کی عورتوں میں بھی اللہ پر یقین کامل ہوا کرتا تھا حضرت جابر کی بیوی نے کہا یہ بتا میں نے جو تجھے کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ لے جا کے عرض کر دینا پانچ چھ آدمیوں کی گنجائش ہے ہمارے پاس تو نے الگ لے جا کر کہا تھا جی کہاں تو تھا حضرت جابر کی گھر والی کا جواب سنیے دل کی تختیوں پہ لکھ لیجیے کہنے لگی جا میرا رضی اللہ تعالیٰ نو جب نے وضاحت کر دی تھی پانچ چھ آدمیوں کا انتظام ہے اور آپ سارے صحابہ کو ساتھ لے کے آ رہے ہیں تو اللہ کے محبوب کے اس اعلان میں ضرور کوئی حکمت ہوگی آگے دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انسان کے خوش نصیب ہونے کی نشانی بتائی ہے یہ بات ذہن نشین رکھیے گا وہ نشانی عرض کر دوں انسان کے خوش نصیب ہونے کی نشانی آپ فرماتے کل بن قلب کر پہلی پہلی نشانی بندے کے خوش نصیب ہونے کی کہ دل میں اللہ کا شکر ہو دکھ ہے سکھ ہے پریشانی ہے مسائب قلب کل اب شاہ کی توجہ میری طرف حضرت پیرے پیران وہ بات ذہن نشین رکھیے گا حضرت والی حضرت پیران شیخ ابد القد جی ری رحمت اللہ تعالی مجلس میں تشریف فرما ہے سامنے مرید اور شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں ایک بندہ پریشان ہو کے آیا عرض کرتا ہے حضرت آپ کا جو بھاری جہاز سامان تیجارت سے بڑا ہوا آ رہا تھا وہ تو ہر کو گیا ہے جہاز ہر کو گیا ہے میرا جی حضرت شیخ کی زبان پہ آیا الحمدللہ مرید حیران ہو گئے شاگرد حیران ہو گئے دوسرے دن بندہ دوڑتا ہوا آیا حضرت وہ جو اطلاع کر رہی تھی آپ کا باری جہاز سمانی تجارت سے بھرا ہوا ورک ہو گیا ہے وہ آپ کا جہاز نہیں تھا کسی اور تاجر کا جہاز تھا آپ کا جہاز تو سلامتی کے ساتھ کنارے پہ پہنچنے والا ہے حضرت پیرے پیران نے فرمایا الحمد للہ مریدوں نے کہا حضرت بات سمجھ نہیں آئی نقصان کی خبر سنی پھر بھی کہا الحمد للہ خوشی کی خبر سنی پھر بھی کہا الحمد راز ہمیں سمجھ نہیں آیا حضرت شیخ ابد القاندر جیلانی نے فرمایا اے میرے مری میرے شاگردوں میں نے جہاز کے ڈوبنے کی خبر سن کر الحمدللہ کہا پھر بچ جانے کی خبر سن کر الحمدللہ کہا اصل یہ جہاز کی خبر پر نہیں کہا تھا میں نے جب نقصان کی خبر سنی اپنے دل کی طرف دیکھا کہ اللہ سے یقین ٹوٹا تو نہیں دل میں اللہ کا یقین کامل تھا میں نے کہا الحمدللہ اور جب جہاز کے بچنے کی خبر سنی اپنے دل کی طرف دیکھا تو دل کے اندر مال پر یقین نہیں تھا رب ضول پر یقین تھا میں نے کہا الحمدللہ قلبون شاکرون دوسری بندے کے خوش نصیب ہونے کی نشانی لسان ذاکر زبان پہ اللہ کریم کا ذکر ہو مشکل ہو یا آسانی ہو پریشانی ہو یا مصیبت ہو خوشی ہو یا غمی ہو لسان زبان پہ اللہ کریم کا ذکر چلو وہ بھی قرآن میں سے منظر سنتے جائیے سورت نام سورت عالی مران اللہ تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں فرمایا اللہ دینا کالن ہوں ناسو اناسو لکم فاخوش ہوں ایمانا آیت نمبر ایک سو ترہتر چوتھا پارہ آپ میں سے کئی احباب موجود ہوں گے جنہیں رب العالمین نے بیت اللہ شریف کے حج کی سعادت نصیب اطا فرمائی ہوگی عطا کی ہوگی تو مدینہ طیبہ میں بھی گئے ہوں گے شوہدائے عہد کے مقام پر بھی پہنچے ہوں گے جہاں ان کی قبریں ہیں غزب احد میں ستر صحابہ کرام شہید ہوئے ستر صحابہ کرام زخمی ہوئے شہدا کا جنازہ پہننے کے بعد دفن کرنے کے بعد ستر زخمیوں کو ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس مدینہ طیبہ آ رہے ہیں مکہ والوں نے عبد القیش کے کچھ بندے تیار کیے ان کو لالچ دیا کہ آمنہ کے لال واپس جا رہے ہیں صحابہ ان کے ساتھ جا رہے ہیں ستر شہید ہو گئے ستر زخمی ہو گئے تم پیچھے جاؤ اور جا کر ان کو ڈراؤں آگے عبد الکش کبیلے والے انسد جمول کو فخ شو ہوں فخ شوہ قبیلے کے بندوں نے کہا اے آمنا کلاول کے ساتھی ہو ڈرو ڈرو ڈرو ڈرو مکے والوں نے ستر بندے تمہارے شہید کر دیے ستر کو زخمی کر دیا تم تھکے ہارے واپس جا رہے ہو مکے والے پھر تمہارے پیچھے آنے والے ہیں ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے ڈرو ڈرو اللہ کریم فرماتے ہیں فسادہ ہوں ایمان دشمنوں کی دھمکیاں زیادہ ہوتی گئی اور میرے نبی کے یاروں کا ایمان زیادہ ہوتا گیا مالو صاحب کرام کی زبان پہ جملہیا پھنس اللہ نلو ورنہ ملوکی آسانی ہو یا مشکل ہو زبان پر ذکر کس کا ہونا چاہیے اللہ کا کل بن شاہ کے رن لسان ان جا کے رن سو جاتون تو اللہ تا ہی اور بندے کے خوش نصیب نے کی تیسری نشانی کہ بیوی نے ہو اور اپنے خامد کی نیک کاموں میں معاون بن کر رہے اچھے اعمال کے اندر اللہ کی فرما برداری میں اپنے خامت کے ساتھ کامن کرے ایسی نیک بیوی بھی بندے کے خوش نصیب ہونے کی نشانی ہے حضرت جابر کی بیوی کی بات کر رہا تھا حضرت جابر پریشان کا کو کوئی بات نہیں خیر خیر تو نے وضاحت کر دی تھی کہ چار پانچ آدمیوں کو لے کرنا جی آنے لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت جابر کو فرمایا گھر والی کو کہہ دے ایک پڑوسی اور آپ کو بھی بلا لے وہ آٹا گونجتی جائے اور تیری گھر والی روٹیاں پکاتی جائیں ہانڈی کہاں ہے یہ ہانڈی ہے آپ نے فرما مجھے دو ہانڈی سامنے رکھ لی اپنا لوام مبارک ہانڈی والے سالن میں ڈال دیا فرمایا دسترخوان بھی چھو بائل صاحب گرام کا لشکر موجود آپ فرماتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ نو آٹھ آٹھ دس دس بندوں کو بلاتے آؤں حضرت جابر نے بلانا شروع کر دیا آپ نے فرمایا جابر رضی اللہ تعالیٰ نو سالن برتن میں نہیں ڈالنا روٹیاں نے سامنے نہیں رکھنی آج میں آمنہ کے لال کی مرضی ہے میں میزبان بنوں میرے غریب صحابہ میرے مہمان بن جائیں آپ سالن نکال نکال کر روٹیاں سامنے رکھتے گئے سارے صحابہ کرام نے سیر ہو کر کھانا کھا لیا حضرت جابر کہتے ہیں جب سارے فارے ہونے کے بعد واپس چلے گئے میں نے ہانڈی میں دیکھا آٹے کی طرف دیکھا ایک ذرہ بھی کم نہیں ہوا تھا پوچھنے والوں نے کہا جابر کھانے والے افراد کتنے تھے حضرت جابر نے کہا میرا خیال ہے تقریباً سات بندہ ہوگا سات بندے کھا گئے لیکن سالن کا ایک ذرہ بھی کم نہیں ہوا آٹے کا ایک لکما اور ذرہ بھی کم نہیں ہوا یہ برکت ڈالنے والا کون ہے تو ہی شیخ القرآن کے ساتھ نسبت اپنی رکھنے والا ہو مبارک ڈالنا آپ کا کام تھا اور سالن اور آٹے میں برکت ڈالنے والا کون تھا تب آنا دینی حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیے